تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی اور جو اسے ملے اسے پائے اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی دس ایتے پڑے اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ وہ شام اور عراق کے مابین میں سے آئے گا شام اور عراق کے مابین میں سے آئے گا درمیان میں سے آئے گا اور دوسری روایت کو ساتھ ملا لیں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا خوراسان سے اصفہان سے اور یہ علاقے کہاں پہ ہیں ایران میں ہیں تو وہاں سے ہوتا ہوا شام عراق کے مابین میں سے آئے گا یہ اس کا روٹ بتایا جا رہا ہے لیکن وہ بنیادی طور پہ ایران کے علاقے خوراسان سے آئے گا اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار یہودی اس کے پیروکار ہوں گے کتنے یہودی پیروکار ہوں گے اسی لیے آج ایران میں ٹھیک ٹھاک یہودی رہتے ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے فرمایا وہ آتا شمال وہ فساد مچائے گا کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا اور آپ نے فرمایا یا عباد اللہ فسب تو آپ نے تین دفعہ فرمایا اللہ کے بندو جب دجال آئے ثابت قدم رہنا دین پہ ڈٹے رہنا اس کی باتوں میں نہ آنا نواس ابن سمان کہتے ہیں کل یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول وما لطف ہوں الارض وہ زمین میں کتنے دن رہے گا کتنے سال رہے گا کتنا عرصہ رہے گا تو آپ نے فرمایا یوما کتنے دن رہے گا چالیس دن لیکن یوم کا سنا وہ یوم کا شہر و یومن کا جمعہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اس کا ایک دن چالیس دنوں میں سے ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک اور اس کا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور اس کا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی کتنے دن رہ گئے سینتیس باقی کتنے دن رہ گئے فرمائے یہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے لیکن چالیس دنوں میں سے ایک دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا میرے بھائیو نبی علی اصلاۃ وسلام کن سے خطاب کر رہے تھے صحابہ کرام سے صحاب کے نام تھے اس لیے انہوں نے سوال کیا, کیا کیا کیا سوال کیا یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں فدا کل یوم الدی کا سنتن اتقاف کہ وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں پانچ نمازیں کافی ہوں گی دن کتنے کے برابر ہے تین سو ساٹھ دنوں کے برابر ہے سال کے برابر ہے تو اب اس میں ہم پانچ نمازیں پڑھیں اتنی کافی ہوں گی کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے کی عظمت کو سلام پیش کریں کہ انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہے ہم ہوتے تو دوسرے سوال ہی کرتے رہتے اچھا جی پھر کہاں پھر کہاں پھر کدھر پھر کیسے لیکن انہوں نے فوری طور پہ یہ سوال کیا کہ جب وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا کتنی نمازیں ہم نے پڑھنی ایک دن کے برابر پانچ نمازیں پڑھنی ہیں یا ایک سال کے برابر جتنی نمازیں ہوتی ہیں اتنی ادا کرنی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ تم وقت کا اندازہ کر لینا کیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ فجر سے لے کے زور تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چھ گھنٹے کہہ لیں سات گھنٹے کہہ لیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دن جو سال کے برابر ہوگا جب اتنا ٹائم ہو جائے تو آپ لوگ زور کی نماز پڑھ لیں اور زور سے اثر تک کتنا وقفہ ہوتا ہے دو گھنٹے کا دو گھنٹے بعد آپ اثر کی نماز پڑھ لیں اور اثر سے مغم تک کتنا وقفہ ہوتا ہے تو آپ پھر مغرب کی نماز پڑھ لیں ایسے عشا ایسے اندازے سے اس دن اندازے سے نمازیں پڑھنی ہیں تو اس حدیث نے ہمارا ایک مسئلہ بھی حل کر دیا کیا مسئلہ کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے چھ چھ مہینے نظر ہی نہیں آتا چھ مہینے رات اور چھ مہینے دن تو ابھی کتنی نمازیں پڑھیں گے جی اس حدیث کے مطابق ٹیم کا اندازہ لگا کے یہ نمازیں پڑھتے رہیں گے یہ نہیں کہیں گے چھ مہینے دن ہے تو بس ٹھیک ہے ہم دو زور اور اثر دو نمازے پڑھیں گے چھ مہینے میں تو نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی شریعت مکمل ہے آپ کی شریعت میں یہ مسئلے موجود ہیں لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے میرے بھائی پتہ چلا کہ نماز کی کتنی فکر ہونی چاہیے کیوں میرے بھائی ہمیں فکر ہے نا نماز کی میرے بھائی عمرہ کرنے کی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز پڑھنے کی نماز لیکن ہمارے کئی بھائی عمرے کے سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں سفر کے دوران بہت سے بھائی جن کے بارے میں شکایات ملتی ہیں کئی نمازیں نہیں پڑھتے میرے بھائی عمرے سے کہیں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے نماز کی ہے تو نماز کو وہ اہمیت دیں جو صحابہ کلام نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم نواز ابن سمان کہتے ہیں ہمارا اگلا سوال یہ تھا وَمَا اِسْرَعُهُ فِي الْأَرْضِ آپ نے چونکہ بتایا ہے ایک حدیث میں کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور دن کتنے ہیں چاریس تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رفتار کتنی ہوگی تو دجال نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ مدینہ میں رہیں آپ مکہ میں رہیں لیکن مدینہ میں رہنے والا علاج یہ چھوٹا علاج ہے اور بڑا علاج یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہوں دین پہ ہوں اگر آپ توحید پہ نہیں ہیں دجال سے بچنے کے لیے مدینہ میں رہ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا فرشتے فرشتے روک دیں گے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور مدینہ دو دو کے دو سارے دو منافق سارے کافر آپ فرمانے رہے مدینہ سے نکل کے اپنے گرو کے پاس پہنچ جائیں گے کس کے پاس پہنچ جائیں گے دجال کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا مدینہ میں رہنے کا فائدہ ہوا اسی کو فائدہ ہوگا جو توحید کے اوپر ہے اور یہاں پہ دیکھیے آپ نے لفظ کیا بولا ہے مدینہ میں رہنے والے سارے کافر اور سارے منافق اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں کئی کافر بھی رہتے ہوں گے منافق بھی رہتے ہوں گے چاہے اوپر سے کلمہ پڑھتے ہوں گے جو کلمہ پڑھ کر بھی شرک کرے وہ کافر ہے جو کلمہ پڑھ کر بھی صرف اللہ کو معبود نہ مانے عربی میں کہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی مبود برحق نہیں اور اردو کی باری آئے تو نماز کا سلام پھیر کے کہے یا رسول اللہ مدد شیخ عبد دلانی مدد یا علی مدد علی مشکل کشا علی حاجت قبر والا غوث آزم تو میرے بھائی یہ تو شرک کر رہا ہے جو کلمہ عربی میں پڑھا تھا اسے جھٹلا رہا ہے اس کلمے کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں, نہیں, ہے نہیں ہے میرے بھائی اللہ کو آپ کا ووٹ نہیں چاہیے اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تو صحیح مانوں میں کلما پڑے کلما کلما کے تقاضوں پہ عمل کریں تو بہرحال میرے بھائی مدینہ میں رہنا مفید ہے لیکن اگر مدینہ میں رہ کے شرک والے کام کرنے ہیں تو مدینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, نہیں, نہیں ہے تو میرے بھائیو اب آپ نے جب بتایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور دن کتنے ہیں تو سوال پیدا ہوا رفتار کتنی ہوگی تو آپ نے فرمایا دجال اس بادل کی طرح ہوگا رفتار کے لحاظ سے اس بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا کا زور ہو دال اس بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے کس کا زور ہو ہوا کا زور ہو اس رفتار سے وہ چلے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا فیا قوم فی دم ایک قوم کے پاس آئے گا انہیں دعوت دے گا دعوت کا کام وہ بھی کرے گا لیکن اس نے دعوت توحید کی نہیں دینی شرک کی دینی ہے تو پتہ چلا کہ ہر تبلیغ کرنے والا درست راستے پہ نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیا کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دعوت میں آپ پیش کیا کر رہے ہیں اگر آپ دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ جائیں چادریں چڑھائیں اور درگاہ والے کے نام پہ بکرے سے کریں تو یہ دعوت تو تبلیغ اسلام کی نہیں ہے یہ تو کفر و چر کی ہے تو دجال بھی دعوت دے گا فیا اطی القومی فیا فیو مین یہ قوم اس پہ ایمان لے آئے گی وہ یس تجیب اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے اس کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اب جب انہوں نے دجال کو مان لیا اب دجال کیا کرے گا لوگ کہتے ہیں جی تم نہیں مانتے نہ مانو ہم تو قبر پہ گئے تھے ہمیں بیٹا ملا تھا ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے تو آئیے ذرا یہ ان لوگوں نے دجال کو مان لیا دجال اب کیا کرے گا فیا امر وہ آسمان کو حکم دے گا تم پھر آسمان بارش برسائے گا پتا چلا یہ شوب دے دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں اب یہاں پہ دیکھیے آسمان کو حکم دے گا آسمان ان پہ باش برسائے گا ولطمبت زمین کو حکم دے گا زمین فصل اگائے گی کیوں بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف یہ نہ سمجھیں کہ آسمان جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا ہے نہیں یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے لوگوں کی کون ہے رب کو ماننے والا کون ہے ان شبدوں کو دیکھ کر دجالوں کو ماننے والا تو اب فرمایا فتر رات کو جب ان کے جانور واپس آئیں گے کن کے جانور اس قوم کے جس قوم نے دجال کو اپنا بڑا مان لیا ہے رب مان لیا ہے ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں خوب بلند ہوں گی اور ان کے تھنوں میں خوب دودھ بھرا ہوا ہوگا اور ان کے پہلو خوب پھیل چکے ہوں گے بارشیں ہو رہی ہیں زمین فصل اگا رہی ہے چارہ ہی چارہ ہے اور جانور جو ہیں وہ بھی پڑ رہے ہیں اس کے بعد سمتل قوما پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا فیادھیں دعوت دے گا فعین الدین علیہ قولہ لیکن یہ لوگ اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اسے ماننے سے انکار کر دیں گے فیم سریف دجال چلا جائے گا فیوسفین تو کیا ہوگا دجال کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ کہ کا شکار ہو جائیں گے فاقوں کا شکار ہو جائیں گے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا لئی سب شی امن والم ان کے ہاتھ میں کوئی مال باقی نہیں رہے گا کن کے ہاتھ میں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا میرے بھائی اللہ کی طرف سے اس آ سکتی ہیں یہ مال کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یورپ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے بڑے جی جہاز ہیں بڑے مزائل ہیں یہ آج ایجاد ہو رہی ہے وہ چیز یاد ہو رہی ہے یہ چیزیں کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں قبروں کے پجاری قبروں پہ چادر چڑھانے والے قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرنے والے قبر کے نام پہ منتیں ماننے والے دولت مند ہیں صاحب حسیت ہیں ان کے پاس طاقت ہے تو توحید والا اکیلا ہے غریب ہے کھانے کو کچھ نہیں ملتا پریشان نہ ہوا کر تیرے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں جو پہلے بھی گزر چکے بعد میں بھی آئیں گے غریب تھے فقیر تھے صحابہ کرام کو دیکھ لیں مارے کھاتے رہے بھوکے رہے لیکن حق میں تھے اللہ کے ولیچ یہ مال و دولت کسی کے حق میں ہونے کا معیار نہیں امیر بھائی دیکھیے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے دجال کی دعوت کو قبول نہیں کیا اسے رب مانے سے انکار کیا تو اللہ ان کو آزما رہا ہے آزما رہا ہے؟ اللہ, اللہ آزما رہا ہے بینک کی نوکری چھوڑ دی آپ نے سو چھوڑ دیا ہے میرے بہت سے بھائی وہ اب چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے اب اللہ رات کو ہمارے گھر پہ سونے کے سکوں کی بارش کر دے بہت سے بھائیوں کی ذہنیت اور جب گفتگو کرتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے نہیں میرے بھائی اللہ آزماتا ہے کیا اللہ نے صحابہ کرام کو نہیں آزمایا اللہ نے نبیوں کو نہیں ازمایا علیہ و اسلام نبی علیہ السلام کے گھر میں مہینوں آگ نہیں جلتی تھی چولا نہیں جلتا تھا میرے بھائی اور جناب ایشا فرماتی ہیں مہینے کے اوپر مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں ایسا دن نہ آتا کہ ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہوتی صحابہ نے پوچھا پھر گزارا کس بات پہ ہوتا تھا زندہ کیسے رہے کہا پانی کے اوپر کھجوروں کے اوپر میرے بھائی سوچئے ذرا تو دین قربانیاں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں وبشر صابرین کامیابی کن کے لیے ہے صبر کرنے والوں کے لیے ہے تو میرے بھائیو اگر معیار یہ ہو کہ پیر صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو پھر تو دیکھیں تو نے کیا کیا جنہوں نے مانا وہاں پہ آسمان سے با... آسمان سے باش پر سوا دی زمین کو آڈر دیا زمین نے فصل اگا دی جنہوں نے نہیں مانا وہ بھوکے مر رہے ہیں لیکن حق پہ کون ہے بھوکے مرنے والے یا خوب کھانے والے بھوکے مرنے والے خالیبہ فیقور اللہ اخردی کنوزک دا دجال گزرے گا ایک علاقے سے وہاں پہ زمین بنجر ہی بنجر ہوگی تو وہ زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے چنانچے زمین کے سارے خزانے نکل آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے فتنا ایک نہیں ہے اور زمائش ہے کہ نہیں میرے بھائی سارے خزانے کس کے پیچھے ہیں دجال کے فتنے دجال کے پیچھے ہیں پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو خوب نوجوان ہوگا اور اس سے کہے گا کہ مجھے رب مان لو لیکن وہ رب ماننے سے انکار کر دے گا دجال تلوار کے ذریعے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا ایک ٹکڑا ادھر دوسرا ادھر دجال دو ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرے گا اور پھر دو ٹکڑوں سے کہے گا کہ کھڑا ہو جا تو وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ زندہ ہو کے, ہو زندہ ہو کے کیا ہوگا کھڑا ہو جائے گا دجال کہے گا اب مجھے رب مان لو میں نے تمہیں مارا اور پھر زندہ کر دیا وہ کہے گا اب تو مجھے اور جا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی علی اسلام نے خبردار کیا تھا اگر تو واقعی رب ہے مجھے دوبارہ مار دوبارہ زندہ کر اب مارنا چاہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا اللہ ان دجالوں کو اتنی قدرت دیتا ہے جس سے آزمائش ہو سکے ورنہ یہ رب نہیں ہے زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائی اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگا کریں یہ دائیں بائیں دجال بہت پھر رہے ہیں شوب دے دکھانے والے ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہمارے دین کو لوٹنے والے یہی صورتحال ہوگی آپ علیہ السلام فرماتے ایسے ہی وہ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہوگا اور لوگوں کو لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہوگا اسی دوران عیسیٰ علیہ اصلاحات و اسلام نازل ہوں گے کون نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں آسمانوں پہ ہیں اور زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے وما قتل وما اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسائی علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا سولی پہ چڑھایا گیا اس لیے صلیب کی پوجا کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا وما قتل وما سلبو نہ وہ قتل ہوئے نہ انہیں کسی نے سولی پہ چڑھایا شریف پہ چڑھایا بر اللہ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا ہے. وہ اللہ کے پاس ہیں تو میرے بھائی تب عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے, کس ملک میں نازل ہوں گے؟ شام, شام کے کون سے شہر میں دمشق میں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس وہ نازل ہوں گے اتریں گے اور دوسری عادی سے معلوم ہوتا ہے ٹائم کون سا ہوگا جی فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا کون سا ٹائم ہوگا فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا اقامت ہو چکی ہوگی اب جو مسلمانوں کا امیر ہوگا مسلمانوں کا سربراہ ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آگے تشریف لائیے نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں امامت کا حق اسی کو ہے جو اس امت میں سے ہے چنانچہ جو نماز پڑھائیں گے کون ہوں گے امام مہدی ہوں گے جیسا کہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے تو آپ اس حدیث میں فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ پر رکھے ہوئے ہوں گے جب اتر رہے ہوں گے اور جب وہ سر چکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گریں گے اور جب سر اٹھائیں گے تو پھر موتیوں کی طرح پانی گرے گا اور جس کافر تک ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ فوت ہو جائے گا اور ان کا سانس وہاں تک پہنچ رہا ہوگا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی اب دجال بھاگے گا اب دجال کیا کرے گا بھاگے گا باغتے باغتے فلسطین میں ایک باب ہے وہاں پہنچ جائے گا اور پگڑ رہا ہوگا عیسیٰ علیہ اسلام کی وجہ سے پگ رہا ہوگا وہاں پہنچ کے اشار علیہ وسلام دا دجال کو قتل کر دیں گے میرے بھائیو حدیث یہ جاری ہے لیکن اس کے بعد دجال کا تذکرہ نہیں آتا دجال کا تذکرہ اس حدیث میں اتنا ہی ہے تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما چنانچہ ہر نماز کے آخری تشاعت میں دعا کرنی چاہیے اللہ انی اعوذ دبی کا من عذاب القبر و کا من آدابی جہنم و بکا کا منفرط المسیح الدجال و اعظبی کا منفرۃۃ الماحیہ والممات <تصفيق> یا اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں چار چیزوں سے تو مجھے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے یا اللہ دنیا اور آخرت کے سب فتنوں سے بچا لے یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے تو میرے بھائیو دعا کرتے رہنا چاہیے اور سورہ کاف کی ابتدائی داس اہتیں انہیں یاد کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ازمائشوں اور فطروں سے محفوظ فرمائی بھائی کہتے ہیں کہ کل آپ نے دو تلاقوں کے بارے میں بتایا تھا اگر تین تلاق